علی صحاب قیا حبیب اللہ علیہ نبی اللہ ولا علی صحابیا محبوب البلا تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مال کے ششحات بھی اللہ جلّہ عالیہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقائے نامدار حبیب پرورتکار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر رب و والی کون تاب سر نشین محاوش ماہ خوباں شہن شاہنا زہرا جمالا جلوائے نورِ ذاتِ علم یزل فقر آدم و بنی آدم نیرِ بَتْحَا رازتارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا ماسومِ امنہ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور محبتوں عقیدتوں اور خراج پیش کرنے کے بعد واجب الحتام زبی الحتام برادران اسلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے قرآن مجید کے جو الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان میں ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا بے نشان رہے گا واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور کے فرزند انتقال کر گئے تو جس کی اولاد نرینا نہ ہو اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں تو ایک ظالم تھا دشمن حضور کا اس نے حضور کو تانا دیا بیٹے کی جدائی کا زخم کلیجے پہ پہلے تھا دوسرا زخم اس نے لگایا اور کہا معذ اللہ محمد تو اب ہو گیا ہے بے نشان ہو گیا ہے اس کی اولاد نرینہ نہیں رہی اب اس کا نام کوئی نہیں لے گا اس نے یہ کہا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل میرے حبیب کا دل دکھ کے ہے تو جا کے تسلی دے دے اور میرے حبیب سے کہہ دے ان کو حبیب ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا کوسر سے مراد حوضے کوسر بھی ہے کوسط سے مراد خیر کثیر بھی ہے اور ایک مانا مفسرین نے اس شان نزول کے حوالے سے اولاد کثیر بھی لیا ہے کہ یہ کہتا ہے محمد ابتر ہے حبیب جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں ہے اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ باپ کا نام رہے حبیب تیرے نام کے جھنڈے تو عرش پہ بھی جھول رہے ہیں قیامت تک تیرے نام کے جھنڈے لہراتے رہیں گے فسلے رب کا بن ہر آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں ان نشان کا کاحل اب جس نے یہ کہا ہے حبیب یہ بے نشان ہوگا آپ بے نشان نہیں ہیں یہ بے نشان ہوگا اب اس کے چار بیٹے تھے اور حضور کا ایک بیٹا بھی انتقال کر گیا تاریخ بتاتی ہے اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے اللہ کہتا ہے حبیب یہ ابتر ہے ان شان کا لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے میں بد دعا دوں تو وہ بد دعا ہوگی اور اللہ اس طرح بات کرے تو وہ فیصلہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے حبیب تیرا دشمن ابتر ہے کہ اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے تو اس کا مفہوم کیا ہے جس طرح جب ابو لاہب نے حضور کو انگلی شہادت کی اٹھا کر واز کرتے دیکھا تو اس بدبخت نے کہا تب بن لاکا ہونا لے کا سا اے تو اللہ تعالی نے کہا تب یدا ابھی لاہ بم و تب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اب ابو لاہب کے ساری زندگی ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے اللہ کہتا تیرے دونوں ٹوٹ جائیں اور ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس کی زندگی میں اس کا ایک ہاتھ بھی نہیں ٹوٹا تھا ادھر اس کو اللہ کہے کہ تیرا دشمن حبیب اب تر ہے لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا مفہوم کیا ہوگا حضرت مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے حضرت امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر سیر حاصل گفتگو کی آپ فرماتے ہیں اس سے مجازی معنی مراد ہے جس کا کہا جائے قرآن میں ہے تبارک اکلزی بےیا الملک ملک وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو ہاتھ سے مراد قبضے میں آ جاتے ہیں فلاں کی کرسی بڑی مضبوط ہے تو کرسی سے مراد حکومت ہے تو یہ مجازی معنی ہے ابو جہل ابو لہب تیرے ہاٹ ٹوٹ جائیں اس کا معنی یہ ہے کہ تو بے بس ہو جائے اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بے بس ہو گیا اسلام کا چراغ چمکتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کر کچھ نہیں سکتا تھا اور یہ اس کے لیے زیادہ ذلت تھی ایک بندہ مر جائے کام ختم ہو جاتا ہے اور جس چراغ کو بجھانے کے لیے اس نے کوشش کی اس کی لو اور بڑھ جائے اور اسے بھی موت نہ آئے تو یہ سزا بڑی ہوتی ہے تو وہ اس طرح اسلام کو پھلتا پھولتا پھیلتا دیکھتا رہا لیکن اس کے ہاتھ شکستہ ہو گئے ہوئے تھے وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا بے بس تھا اب تو اس کی یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ زبان کو کھلے عام بول بھی سکتا تو اللہ تعالیٰ فرمایا حبیب تیرے دشمن کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے مطلب کیا تیرا چڑھاغ روشن رہے اور کچھ نہ کر سکے اور یہاں بھی فرمایا کہ حبیب تیرا دشمن ابتر ہے تیری اولاد بہت ساری ہے تو اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے تو مفسرین کہتے ہیں بیٹے اس لیے ہوتے ہیں کہ اولاد باپ کے کام بڑھاپے میں سہارا بنے اس کی نیک نامی کا سبب ہوں لیکن یہ چاروں بیٹے تھے تو اس کے جس نے تانا دیا لیکن کلما پڑھ کے غلام مستفا کے ہو گئے چاروں بیٹے <اللح> اللہ <حافظ> بیٹے اس کے ہیں گیت رسول اللہ کے گاتے ہیں <اللح> یہ زیادہ مارا کہ نہیں ہے یہ زیادہ مار ہے کتکل بھی کچھ نہیں سکتا اللہ کہتا حبیب جتنی اولاد تیری ہے اتنی کسی کی نہیں دیکھ جنم اس نے دیے پالے اس نے پوسے اس نے جوان اس نے کیے گیت تیرے گا رہے ان نشان یا کاحل اب تا تیرا دشمن بے مراد ہے حبیب تو با مراد ہے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور کا دشمن بے نشان اور بے مراد ہوتا ہے آج کوئی ہے جو کہے میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں اس کی اولاد تو تھی لیکن پوری دنیا میں کوئی بندہ سرو اٹھا کے کہتا ہے کہ میں ابو لب کی اولاد سے ہوں ابو جہل کی اولاد سے ہوں میں اتبا کی اولاد سے ہوں او کی اولاد سے ہوں ابو البختری کی اولاد سے ہوں یزید کی اولاد سے ہوں شمر کی اولاد سے ہوں ابن زیاد کی اولاد سے ہوں کوئی ہے اور آؤ آو گلی گلی مستفیٰ کے بیٹے نظر آ رہے ہوں حضور کے نسبی بیٹے بھی موجود ہیں حضور کے روحانی بیٹے بھی موجود ہیں جاوا کے ساحل سے لے کر ربات کے کوچہ و بازار تک یہ جو پوری امت کھڑی ہے یہ مستفا کی روحانی اولاد ہے کہا حبیب تیرے نام کے فریرے لوڑائیں گے تیرے نام کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے یہ بے اولاد ہے تو بے اولاد نہیں ہے بے اولاد وہ ہوتا ہے جس کا نام مٹ جائے جس کی پہچان مٹ جائے حبیب عرش کی کندیلے بھی تیرے نام سے روشن ہوں گی اور فرش بھی تیرے نام سے جگمگائے گا گلی گلی تیرے محبوب تیرے نام کے تذکرے ہوں گے تیرے اوپر درود و سلام کے گجرے پیش کیے جائیں گے مٹے گا وہ تو نہیں مٹے گا اور آج دیکھو گلی گلی حضور کے تذکرے ہیں اور اگر کوئی بدبخت جسارت کرتا ہے تو رد عمل کے طور پہ ہمارے سینوں کی محبت بڑھ جاتی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو جو عزتیں عطا کی ہیں جو رفعتیں عطا کی ہیں ان عزتوں کو کوئی نہیں چھین سکتا رفتوں کو کوئی نہیں چھین سکتا اور اگر ایسے ناپاک حملے ہوں تو یہ ہمارا امتحان ہے کابات اللہ پہ ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت برستی ہیں ہر وقت اب کل کے اخبارات میں آپ نے پڑھا کہ انڈیا کے ایک میگزین نے تاش کے پتوں پر کابات اللہ کے تصویر چھاپ دی یہ ایک نئی جسارت ہے جو انڈیا میں ہوئی اچھا اس کی اس جسارت کرنے سے کابت اللہ پر ایک سو بیس رحمتیں جو نازل ہوتی تھی اس میں کوئی کمی آئی ہے اس میں کمی نہیں آئی اس کی عظمت نہیں گھٹی تو جو مستفا کی عظمتیں ہیں مستفا کی عظمتوں میں گھاٹا کیسے ہو سکتا ہے وارا فانہ اللہ کا یہ تاج اللہ نے اپنے حبیب کے سر پہ رکھا ہے اس تاج کو کوئی نہیں چھین سکتا یہ اصل ہمارا امتحان ہے یہ ہماری غیرت کو للکارا گیا یہ ہماری پرکھ ہے ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس وقت او آئی سی کا جو کردار ہے وہ سخت گدھونا کردار ہے کیونکہ اس کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کردار ادا نہیں کیا یہ تنظیم اس وقت معذ وجود میں آئی تھی جب بیت المقدس کے ایک حصے کو آگ لگی تھی یہودیوں نے آگ لگا دی تو اس مسجد کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک تنظیم بنائی تو یہ اس وقت تنظیم آج وجود میں آئی تھی کہ اللہ کا گھر بیت المقدس اس کے ایک حصے کو آگ لگ گئی ہے یہ تھا اس تنظیم کا پس منظر اس کی بنیاد کا پس منظر یہ بیت المقدس ہے اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے کا اللہ کی بات سنائی تھی کہ اللہ کے حبیب نے قابط اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ کا گھر کابا تیری بڑی شان ہے لیکن میرے مسلمان کی آبرو تیرے سے زیادہ ہے قابط اللہ سے مومن کی آبرو کو حضور نے قیمتی قرار دیا تو جب کابت اللہ سے مومن کی آبرو قیمتی ہے تو مصطفیٰ کی آبرو کی عظمت کا اندازہ کون ان کر سکتا تو اگر مسجد حرام کے ایک گوشے میں آگ لگتی ہے تو او آئی سی مار وجود میں آتی ہے مستفاقی ناموس پہ ہم نے بڑی نہیں ہو سکتی ہے میں نے پچھلے جمع کیا تھا کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ آبدو حضور ہے حضور کی آبدو سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے ایک ملک کیا ساری دنیا کی معیشت ڈوب جائے حضور کی آبر پھر بھی قیمتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جائے ساری دنیا حضور کے نام پہ فدا ہو جائے اللہ اکبر آقا کریم نے ایک دن غسل فرمایا اور غسل فرما کے حضور بال تشریف لائے تو حضور اپنے بال سنوار رہے تھے اور ایک بال الگ کر لیا اور بال الگ کرتے ہوئے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا من اذا شار من شاری لوگو سن لو جس نے میرے ان بالوں میں سے کسی ایک بال کو ازیت دی اس کے اوپر جہنم واجب ہے یہ مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال کی آبرو ہے اس سراپا مستفیٰ کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا تو صاحب یہ اتنا بڑا قیمتی اثاثہ ہے اگر ہم اس کے لیے جو کر سکتے ہیں اگر وہ ادا نہیں کرتے اور ہمیں اپنے تحفظات ہیں اپنے معاملات ہیں تو ہم قیامت کے دن ہمیں بعض پرس ہوگی ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق مزاحمت کا ذمہ دار ہے اور اس معاملے میں جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو قیامت کے دن پرسش ہوگی ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری اس باب میں زیادہ ہے بالخصوص دن مارک کے اندر جو مسلمان ہیں اور وہ علاقے جہاں یہاں رسول ہوئی ان کی ذمہ داری اس لحاظ سے اور زیادہ بن جاتی ہے اور قیامت کے دن پوری باز پرس ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی احانت کے باب میں بڑا سخت ہے اور اس معاملے کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا میں نے اس حوالے سے پچھلے جمعت المبارک کے موقع پہ بڑی تفصیل سے گفتگو آپ کے گوش گزار کر دی تھی کہ اس حوالے سے امت کے مفتیوں کا فیصلہ کیا ہے اور حضور کی احانت ناقابل معافی جرم ہے حد قزف کی طرح حد قزف یہ ہے اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگا دی اور چار گواہ پیش کر نہ سکا تو اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اب وہ کہے کہ اب میں معاف کرتا ہوں نہیں معاف نہیں ہوگا اس کو کوڑے مارے جائیں گے حد کزف کے کیوں اس لیے کہ اس نے ایک مومن کی تجلیل کی ہے جس نے ایک مومن کی تجلیل کی ہے اس کو شریعت کہتی ہے اس سے کوڑے مارو اگر یہ ثبوت نہیں دے سکا کیوں ایک مومن کی تجلیل کی ہے اس نے اور جس نے ایک مومن کی توہین کی اے کی اس کو تو اسی کوڑے مارے جائیں اور وہ معاف کرنا چاہے بھی تو معافی نہیں ہے تو جس, جس نے رسول اللہ کی احانت کی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے اور میں نے عرض کیا تھا یہ کچے لوگ ہیں جو دین کی روح سے ناشنا ہیں جو کچی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لیں تو ہم معاف کر دیں گے میں اور آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے تو اس معاملے کے اندر ہمارا جذباتی ہو جانا ایک فطری عمل ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے اور حضور علیہ السلام اسلام کے معاملے میں جب بات ہوتی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے تھے اور رگیں پھول جاتی تھی اور اتنی دیر تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک گستاخ رسول کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچا دیتے تھے اور صحابہ کا یہی مزاج رہا ہے اور اس حوالے سے گفتگو آپ سماعت کر چکے ہیں نماز روزہ حج زکات اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے وہ کیا کہا تھا مولانا مظفر علی خان نے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مدو خواجہ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور آج بڑے جالی دانشور اور جھوٹے اور دو نمبر مولوی آج نماز کی بات کر رہے ہیں ایک بندہ جس کا توتی بولتا ہے گلی گلی اس کی کیسٹیں چل رہی ہیں اس جمع المبارک اس نے کہا کہ نماز کے لیے جلوس نکالو روزوں کے لیے جلوس نکالو حج کے لیے جلوس نکالو نبی کی حرمت کے لیے کیوں تم جلوس نکال رہے ہو تم خود گستاخ اس نے بے نمازیوں کو گستاخ کہا ہے بے نمازی گناگار ہے گستاخ رسول نہیں ہے اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا وہ گناہ ضرور ہے لیکن وہ گستاخ رسول نہیں. بے عملی اور چیز ہے گستاخی اور چیز ہے نماز اسلام کی بنیاد ہے روزہ اسلام کی بنیاد ہے حج اسلام کی بنیاد ہے اراکین اسلام میں سے ہیں لیکن جب مستفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آ جائے تو سب کو چھوڑا جا سکتا ہے پہلے مستفا کی حرمت کو بچایا جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی گود میں مستفا لیٹے ہوئے اور ادھر اثر کی نماز جا رہی ہے نماز اثر جا رہی ہے اب حضرت علی سوچ رہے ہیں کیا کروں ایک طرف نماز ہے ایک طرف احترام رسول ہے لیکن فیصلہ کیا کیا نماز کی پھر کزا ہو جائے گی مستفا کی دیدار کی کزا نہیں ہوگی نماز چھوڑ دی اب حضور علیہ السلط و بیدار ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے پوچھا لی کیا ہوا کہاں نماز رہ گئی حضور نے ہاتھ اٹھائے کیا کہا اے علی اے اللہ علی سے غلطی ہو گئی میرے لیے کی اس نے چل معاف کر دے نہیں یہ نہیں کہا بلکہ ہاتھ پھیلا کے کہا اللہ اندا کا علی کہنا فی تا کا وہ تا آتے کا فرم دب علیہ الشمس اے اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا حدیث کے لفظ میں ذمہ دار ہوں الہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا بتاؤ نماز افسر چھوڑا فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے بتاؤ نافرمانی نا ہے کہ نہیں لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نافرمانی ہوگی چل تو معاف کر دے کہا نہیں اے اللہ تیرا بندہ اللہم اللہ ابدا کا نا فیتا اللہ تیرا بندہ علی تیری فرما برداری میں لگا ہوا تھا وطاعت نبی کا اور تیری نبی کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا فا علیہ الشمس سورج کو واپس کر دے ادھر انگلی اٹھی ادھر سورج پلٹ کیسے کے وقت پہ آ گیا ہوں تو حضرت علی نے لوگوں کو بتایا ایک طرف نظام مستعفی ہو نماز نظام مستعفی ہے اور ایک طرف مقام مستعفی ہو پہلے مقام کو بچاتے ہیں نظام پر خدا بچا لے گا تبلیغیں تمہارے چلے تمہارے بسترے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے قیامت کے دن روتے تبلیغ کرنے کو نبی کی حرمت کی بات آتی ہے اور اندر میں گھس جاتے ہو یہ تبلیغ ہے مشکل کی روایت بھی پڑی کہ ایک بستی کو برباد کرنے کا کہا گیا کہا اے اللہ اس میں تیرا بندہ رہتا ہے جو تجھے یاد کرتا ہے کہا اس کے سمیت غرق کر دو کہا مولا تیرا بندہ ہے کہا میرے دین کی کریں پامال ہو اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ ہے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کے سمیت بستی کو غلط کر دو یہ لوگ دین سے آشنا نہیں ہے مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھتے صرف مدینہ نہیں زندگی میں تاج کے بازار بھی ہیں مکے کی گلیاں بھی ہیں شاب ابھی طالب کی گھاٹیاں بھی ہیں بدر کی منگلے بھی ہیں کے رستے بھی ہیں ہنین کی خندقیں بھی ہیں رزمائے حضاب کی مشکلیں بھی ہیں کبھی پتھر برس رہے ہیں کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں کبھی کوڑے ڈالے جا رہے ہیں تم کس تبلیغ کی بات کرتے ہو اللہ کو ایسی تبلیغ قبول نہیں ہے ایسی تبلیغ تو ایسی عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا لیکن گمراہ کیسے ہوا جب نبی کا انکار کیا انکار کیا نا ابا بس پک بارا وکان انکار کیا اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا یہ میں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا وکان میں نل کافر ہو گیا سجدا نہ کرنے کی وجہ سے اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو تو پھر تو گلی گلی کافر ہے کئی لوگ ہیں جو سجدے نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے اللہ کہتا نماز پڑھو ساڑھے مرتبہ کا اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں تو کیا کافل ہو گئے اللہ کہے سجدا کرو بندے نہ کرے کافی ہوتے ہیں اللہ نے کہا سجدہ کر اس نے سجدہ نہیں کیا کافل ہو گیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے پورا قرآن پڑھو اللہ نے فرمایا اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا بتانا کس وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں میں نے اس لیے نہیں کیا اللہ نے فہمہ اب میرے دربار سے نکل جا جو دربار سے نکالا گیا اس لیے کہ اس نے نبی کی احانت کی تھی اور اللہ کو اللہ پھر سجدے نہیں دیکھتا نمازیں نہیں دیکھتا عبادتیں نہیں دیکھتا وہ تو کہتے اگر میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی ہو گئی تو پچھلے سارے عمل ضائع کر دوں گا انتہ بتا وانتم لا تشعرون تمہارے امال بھی ضائع کر, کر دوں گا تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا تو میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا گستاخ توبہ بھی کرے اس کو میں جہنم میں رگڑنا چاہتا ہوں اس لیے وہ اس پہ ناظر ہے گا کہ میری نیکیاں بڑی ہیں لیکن میں اس کو جہنم میں دکیلنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کے جذبوں کی فراوانی اپنے سینوں میں نہیں رکھتا وہ ٹٹولے اپنے سینے کو اس کے اندر ایمان نہیں ہے نفاق پردرش پا رہی ہے سب سے قیمتی چیز کائنات کا سب سے بڑا ساثا مستفا کی آبدو ہے ہمارا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان اور یہ صحابہ گلے سے نہیں کہتے تھے دل سے کہتے تھے جب بھی حضور کو پکارتے کیا کہتے فدا کا امی وا بھی رسول حضور میری امی بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا ابو بھی آپ آب کے قدموں پہ قربان یہ کہتے تھے پھر بات کرتے تھے یہ ماہ تکیہ کلام نہیں تھا صحابہ کا عقیدہ تھا صحابہ کی عقیدت تھی وہ تو بات بات پہ اپنے کٹ مرنے کے جذبوں کا اظہار کرتے تھے روا بن مسعود نے جا کے قریش کو کہا میں تمہاری طرف سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں لیکن جتنی تظیم میں نے اصحاب محمد کو محمد کی کرتے دیکھا ہے میں کسی کو نہیں کرتے صحابہ کی محبت تھی حضور کے ساتھ اور اس کے دم سے اسلام کا بول بالا ہوا جس قوم میں رسول کریم کی محبت نہیں ہوتی وہ قوم بے روح ہے اس کے اندر ایمان کی حرارت ہی کوئی نہیں ہے اور انگریز نے یہ سازش کی تھی یہ, یہ آج آج ہی نہیں ہوا یہ بڑی دیر سے پلاننگ ہو رہی ہے ابلیسی سازش کے نام سے علامہ اقبال نے اپنے کلام اس واقعہ کو لکھا ہے اور آج تو وہ مارکیٹ کے اندر بھی کتاب چھپ کے آ ہے مسٹر ہمفر یہ انگریز کا جاسوس تھا اور برٹش گورنمنٹ کی نو آبادیاتی وزارت کا ملازم تھا جس کو مشرق وسطی کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور ان کے سینے سے ذات سالت ماب کا ادب نکالنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں پہ اس دور کے اندر جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ نے دیے تھے اور اس کو سولہ سترہ پوائنٹ دیے تھے جس پر اس نے کام کرنا تھا اب بازار میں وہ بات چھپ کے آ ہے اور اس نے اطرافات جو کی ہیں وہ اب اردو بھی ترجمہ ہو گیا اب کئی سالوں سے اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے آپ اس کو خرید لیں پڑھ لیں میں نے ایک مرتبہ پہلے اشارہ کیا تھا تو مستر ہمفر نے ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ مجھے جو ٹاسک دیا گیا ان میں سے اہم چیز یہ تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے سینوں سے محبت رسول کو نکالو اور حضور کی ذات کو باعث نذا بنا دو کہ یہ حضور کی ذات پہ لڑنے لگ جائیں اور حضور کی جو کمالات ہیں حضور کی جو شانیں ہیں ان کو گھٹانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی گئی اور اس کے لیے جو ہے وہ محنت کی گئی اور مسلمانوں کو فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کیا گیا یہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھی علما اقبال نے ابلیسی سازش کے نام سے اس کو بے نقاب کیا کہ وہ فاقا کش جو موت سے نہیں ڈرتا ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو لیکن میں نے عرض کیا تھا روح محمد بدن سے نکالی نہیں جا سکتی مغرب میں کیا کچھ نہیں کیا ترکی میں کیا کچھ نہیں ہوا لباس چھین لیے گئے اسکرٹیں دے دی گئے نقاب لے لیے گئے سر پہ سکا فورنا بھی جرم ٹھہرا وہاں مسٹروں کو تالے لگوا دیے گئے ان کا لہجہ فرنگی ان کا انداز فرنگی ان کا کلچر فرنگی ان کی تہذیب فرنگی ان کا تمدن فرنگی سب کچھ فرنگی لیکن آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر سڑکوں پہ تھے مرد و زن آنکھوں میں آنسو تھے ہاتھ میں جو پلے کارڈ تھے اس کے اوپر لکھا تھا لبئی کی آرسول آر اللہ حضور احمر ہیں جو کچھ مرضی کر ہے ان کے سینئر سے روحے نہیں اور یہی مومن کا احساسا ہے اور جس کے پاس یہ دولت بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے چاہے اس کی نماز جتنی مرضی لمبی ہوں اللہ تعالیٰ کو نمازوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے وہ دیکھتا میرے نبی کی تعظیم کون کرتا ہے, میرے کا عدد کون آتا ہے تو اس بات کا ہم نے اس بات کو ہم نے غور کرنا اس بات پہ کہ ہم نے حضور علیہ السلط اسلام کی حرمت کے لیے اپنے سینوں کے اندر وہ جذبے رکھنے کہ کسی کو ہمت نہ پڑے اور مسلمان کمزور ہوئے ان کو دیکھا گیا پہلے چیک کیا گیا مختلف انداز سے پہلے قرآن مجید کے اور کو بطور ٹشو پیپر استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کا و وغب دیکھا گیا یہ آپ نے بھی پڑا اخبارات کے اندر گوانٹا نابوبے کے جیل خانے کے اندر چیک کیا گیا کہ ان کے اندر کتنا دم خام ہے اور بل آخر جہاں انہوں نے آنا تھا وہاں آگے اور یہ معاملہ نومبر سے چل رہا ہے اور او آئی سی کا جو اجلاس ہوا تھا مکت المکرما میں جس میں اعلان مکہ کیا تھا وہاں ہمارے سارے ملکوں کے حکمرانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے اس بات کو دبایا تھا اس وقت اور اس کے خلاف انہوں نے دبے لفظوں سے بھی قرارداد پیش کی تھی اور یہ وقت دیکھنا نصیب ہوا یہ ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ نیا اہلی ہے کہ آج امت اس جگہ پہ کھڑی ہے ورنہ یہ امت جذبوں کی فراوانی سینے میں رکھتی ہے اس قوم نے گھاس خاکا کے ایٹم بم نہیں بنایا اور آپ کو بھی یاد ہوگا جن دنوں کے اندر چاگی کے پہاڑوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور لوگوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر اس بات کو دیکھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے تو اس وقت لوگ دھاڑے مار مار <تصفح> اس وقت دنوں کے اندر جذبوں کی فراوانی تھی ہر بندہ خوش تھا کہ آج پاکستان جو ہے وہ ایسمی قوت بن گیا ہے اور ہم دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں کے بات ڈال کے بات کرنے کا ڈر سیکھ جائیں گے ہم لیکن پھر ہمارا حال کیا ہوا ہم اس کی حفاظت کے لیے جھکتے چلے جا رہے ہیں اور ہم غلامانہ ذہن کو دوستی کا روپ دے رہے ہیں اور دستے قاتل کو بوسے دینے کے لیے بےتاب ہیں آج ہمارے ملک کے اندر ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس امریکی محافظوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کوئی غیرت ہوتی تو انہیں وہ لمحے یاد ہوتے جب ان کے جوتے و تار ان کو ان کی تلاشی لی گئی تھی جب تم ان کے ملک جاؤ تو تمہارے جوتے اتروائے تمہارے کپڑے اترو اور جب وہ آئے تو تم ان کی جنسیوں کے سپرد کر دو اپنے گھر بھی سپرد کر دو کچھ تو شرم چاہیے تھی کچھ تو غیرت چاہیے تھی کم از کم یہ تو خیال کر لیتے یہ غریبوں کا ساتھ ہے یہ ملک کا احساس ہے یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہوا ہے یہ حکمران اپنی ماں کے جہیز میں لے کر نہیں آئے ان کی آپ جو ہے وہ دو دو سو ملے ہیں ہم ان سے پوچھنے کہاں سے رکھتے ہیں یہ تم نے کہاں سے لیے اور یہ اسلام کا مزاج ہے اگر عمر فاروق کے پہن کے جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ایک برا صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے خطبہ باد میں دینا پہلے بتاؤ یہ کمیز کیسے کہاں سے آئی ہے پہلے یہ بتاؤ کہ جو چادر مال غنیمت میں تقسیم ہوئی ہے اس چادر سے لمبے قد والے کی کمیز نہیں بن سکتی ہم آپ کی تقریر بعد میں سنیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے یہ جو عبا پہنی ہے یہ کس چادر سے بنی کہاں سے پیسے آپ نے لی? یہ اسلام کا مزاج ہے تو میرے فاروق ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کے حصے کی چادر تھی اس نے بھی مجھے دے دی اور میری کمیز بن گئی ہے اور پھر بات کو شروع کرتے ہیں یہ اسلام کا مزاج ہے حکمران کا محاسبہ کرنا اور حکمران اپنے گورنر کا محاذہ کریں حضرت ابو ہریا جب گورنر بن کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو تحائف دیے جب واپس آئے تو چار ہزار دنم کے پاس تھے حضرت عمر فاروق نے احتساب کیا آج احتساب صرف دشمنوں کا ہوتا ہے مد مقابل کا ہوتا ہے اپنے جو مرضی حرب قرضے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو حضرت ابو حرانا کا احتساب کیا کہا یہ چار ہزار جو ہے آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا حضرت ابو حرانا نے کہا, کہا کہ یہ چار ہزار لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں مختلف کوئی دس روپئے کوئی پچاس روپئے یہ اس کی جمع شدہ کمائی ہے تو کہا, آپ کو تحفے کیوں دیے کہا میں سیابی رسول وضول کے دیسے بیان کرتا ہوں اور لوگ محبت سے مجھے نظرانہ دیتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ پہلے تو یہ دیتے تھے جب تو گورنر نے بنا تھا کہا پہلے نہیں دیتے تھے پہلے مجھے وہاں کو جانتا ہی نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ گورنر کو حق نہیں ہے کہ وہ عوام کے تحفے قبول کرے اور وہ چار ہزار براہ کے سرکار ضبط کیے گئے استا حیات کو بندی لگا دی گئی کہ تم دوبارہ گورنر نہیں بن سکتے ہو تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے کہ چار ہزار تو پہ تم نے وصول کیے اور آج ڈیڑھ مرنا زمین ہوتی ہے اور جب اقتدار کے عواموں میں پہنچتے ہیں تو پچاس پچاس ملنے ہو جاتی ہیں اور عوام پوچھنے کا بھی حق نہیں رکھتی کہ یہ کہاں گوائی ہیں یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے یہ ہمارا خون چوسا گیا ہے ہمارا خون چوڑا گیا ہے اور ہمیں احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جاتا ہمارے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں لیکن ہر دور کے اندر پہلے حق موجود ہوتے ہیں اور حق کی بات کہنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں وہ دیکھتے نہیں کہ میرے سامنے کتنا بڑا یزید ہے وہ حق کی بات کہنے کے لیے سب کچھ کٹانا بھی پڑے تو قربان کر دیتے ہیں ہمارے حکمران پچاس سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور اس ملک نچوڑ کے انہوں نے کھا لیا ہے غریبوں کا خون چوسا انہوں نے کتنے دکھ دیے انہوں نے کتنی ازیتیں دی لیکن یہ لوگ برداشت کرتے رہے پھر بھی سار آنکھوں پہ بٹھاتے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لو تو جب یروشلم جاتے ہیں تو ایک ہی اونٹ ہے اور غلام ساتھ ہے کبھی غلام بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں خادموں نے کہا حضور دو چار اونٹ ساتھ لے جائیں چھوٹا سا قافلہ بن جائے نیا لا کا ہوا ہے ان کو پتا چلے کہ مسلمان آئے ہیں مسلمانوں کا حکمران آیا ہے تجربہ روب ہو کہا نہیں جب سے یہ جب مسلمانوں میں یہ بات آ ان کا روب ختم ہو جائے گا ہم دونوں چلیں گے اور کہا کہ چلو ایک اور سواری لے لو غلام اس پہ سوار ہو جائے آپ اس پہ سوار ہو جائے کہا نہیں ہم ایک ہی لے جائیں گے اور پھر باری مقرر کی سواری پہ بھی بوجھ نہیں ڈالا ایک بار عمر فاروق اس پہ سوار ہوتے ہیں اور دوسری باری وہ غلام سوار ہوتا ہے اور آپ نکیل تھا ہمیں آگے آگے چلتے ہیں جب یروشلم آ اتفاق سے لمبا سفر تھا وہاں پہنچ کر حضرت عمر فاروق کی باری باغ پکڑنے کی آ گئی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بندہ نواز اپنی باری رضا و رغبت سے چھوڑتا ہوں آپ اوپر بیٹھ جائیں مجھے باغ دے دے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو کیوں چھوڑتا ہے تو مجھ سے زیادہ طاقت مارہ نہیں تجھے اوپر بیٹھنا ہوگا لگام میرے ہاتھ میں ہوگی نکیل ہاتھ میں پکڑی ہے میں یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے مسلمان بھی ہے دو دو یا میں کھڑے مسلمانوں کا میز منہ آ رہا ہے جب دیکھا تو رنگ کا کالا ہونٹ موٹے ناک چپٹی کہا یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے اور ہم تو بڑا روپ دل میں رکھتے تھے مسلمانوں کے امیر کا یہ تو بڑا کوئی جو ہے وہ کمزور سا اس کی تو شکل و صورت بھی جو ہے وہ کیسی ہے تو مسلمانوں نے کہا تم دھوکا کھا رہے ہو ہمارا آقا اور امیر المومنین وہ نہیں ہے جو سوار ہے ہمارا آقا تو وہ ہے جو نکیل تھا میں آگے آگے چل رہا ہے فقط اسلام دنیا میں چھیاسی گاڑیوں کے بیڑے ان کے آگے پیچھے ہوں اور یہ جو ہے وہ اپنے ایوان سے گھر جا رہے ہیں درجنوں گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور غریب کو جینے کا حق بھی نہیں ہے اس کی سانسیں مشکل ہو گئی ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی امانتا یہ ملک پاکستان اور یہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا آج کیوں نہیں یہ تعلق توڑتے لو آفواہوں سے انہیں پتہ ہماری یاشیاں جاتی ہیں نظام مشتبہ کیوں نافذ نہیں کرتے اگر نظام مشتبہ نافذ کر دے تو ایک برا بابا بھی پوچھ سکتا ہے یہ کباب یہاں سے آئی ہے اور ان, ان کی تو کئی کہیں ملنے ہیں وہ جواب کون دے گا اس لیے انہوں نے وہ اسٹائل رکھا ہوا ہے وہ انداز حکمرانی رکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ان کے دروازے تک پہنچنا مشکل ہے تو صاحبوں ہم نے انداز حکومت کو بھی بدلنا ہے اور ہم نے اس کو اپنے عمل اور اپنے کردار سے بدلنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے اس معاملے کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی کوئی خوف کوئی مدہمت اور کوئی ایسی بات اپنے دلوں کے اندر نہیں پاتے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہے اللہ نے اگر آپ کو قوت عطا فرمائی ہے دلوں کو مضبوطی دی ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے یہ اللہ کا عطیہ ہے کہ دل مضبوط ہے آج یہ بھی سبق جاتے ہیں کہ نہیں نہیں تمہارا طرز ٹھیک نہیں ہے تم جذباتی ہو گئے تمہاری گفتگو جو وہ آگ لگانے والی ہے آج ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن نہیں یہ ذات کے لیے جذباتی نہیں ہے ہم ذات کے لیے کبھی جذباتی ہو ہمارا گھر بھی لوٹا جائے تو ہم بات نہیں کرتے ہم ذات کے لیے جذباتی نہیں ہوتے کی ذات کے لیے جذباتی ہوتے تو یہ ہمارا حق ہے اور یہ ایمان کی حرارت ہے ظالم کیوں ہمارے گھر آیا ہے اسے کیا حق تھا ہمارے گھر آنے کا ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے آیا پہلے رسول اللہ کی پامال ہو اور یہ ان ظالموں کو تھپڑا دے اور اب ہمارا مذاق اڑانے آیا ہے ہمارے کلیجے پھٹے ہوئے ہمارے جگر کٹے ہوئے ہمارا اندر کوئی دیکھے ہمارے اندر کچھ نہیں اب اب تو ایک, ایک سانس عذاب بنا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا گنڈا لاکھوں انسانوں کا کاتل جس نے مسلمانوں کی ہڈیاں بھی توڑی خون بھی پیا ابو غریب کی جیل کے پیچھے جیل کے پیچھے کیا نور کی سسکیاں اور مسل کے کوچا بازار کے اندر روتی ہوئی فاطمہ کی چیخے ہم بھول گئے ہمیں سب یاد ہے ہمارا دل ہمارا کلیجہ زخمی ہے اب ہمارا مزاق اڑانے کے لیے آیا اور ہمارے حکمران اس ہاتھ کو غصے دینے کے لیے بےتاب ہے جس ہاتھ کی آستین کے ایک ایک سے مسلمانوں کا خون تپک رہا ہے اس ظالم کے آگے سرخ کاین بچاتے ہو جس نے مسلمانوں کے خون سے زمین کو رنگا ہے اس نے مسلمانوں کے خون چوسنے والے بم گرائے تھے بستی بستی گرائے تھے اس کو انسانوں کو قتل کر کے جو ہے وہ سلامیاں دیتے ہو تمہارے گھر سے بغیر کسی جرم کے جس کو چاہے اٹھا کے لے جاتا ہو تم پیش کرتے ہو اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم کہو کہ وہ کتے ہمارے ہمارے حوالے کرے اور ہم اپنے قانون کے مطابق اسلامی ضابطوں نابک کو سزا دیں گے ہمارے دل ہمارے کلیجے ہمارے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے تو شاید یہ کبھی نہ بجھے شاید یہی آگ ہماری موت کا سبب بن جائے اللہ کرے بن جائے پھٹ رہے کلیجہ اندر زخمی ہو گئے یہ دن ہم نے دیکھنے تھے آج دین نبی دا یتیمہ کر کر تکے کھا گئے کتوں لباں عمر بہادر جڑا موڑ لیا گئے کافلا حجاز میں ایک بھی حسین نہیں گرچہ تاب دار اب بھی گیس ہوئے دجلہ پر آپ یہ ہماری بے بسی ہے نا کتنی کمزوری ہے ہماری جو ہمیں مارتا ہے جو ہمارے جگر گوشوں کو چھینتا ہے جو ہمارے گھر میں بم اور برود برساتا ہے جس کے گنڈے ہماری اسمتیں تار تار کرتی آج ہم اس کے آگے آنکھیں فرش ہرا کر رہے ہیں اس کے آگے سرخ کلیم بچھا رہے ہیں اس, کے, اس کو اپنے گھر کی چابیاں دے دی ہوئی ہیں تجھے یہ بھی احساس نہ ہو کہ کسی اور کا گھر ہے کتنی رسوائی ہے ہماری کتنی ذلت ہے ہماری کیا کہوں اور کیا رہ گیا ہے کہنے کے لیے میرے پاس جب بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو اس وقت کون بات کر سکتا ہے سے فریاد ہے اے گم بد خزرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گم بد خزرہ والے کابے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے وہ کچھ بھی نہیں رہا کچھ نہیں رہا ہر طرف آگ جل رہی تا نظر شولے ہی شولہ ہیں چمن میں اس گلشن کے نگہ بان سے بھول ہوئی چار چفیرے آگ بڑھک رہی آگ ہی آ لاوے لابے روشن آگ تب نماز سے جمعہ ادا کر لیں گے ہم ایک پرامن ریلی نکال لیں گے جذبات تو بڑے لیکن اپنے ملک کی املاک کو کون جلاتا ہے وہ بے وقوف ہے جو اپنا گھر جلاتا ہے پرامن رہیں گے میں نے اس کا انتظام کیا ہے کہ کوئی بندہ شرارت بھی نہ کر پائے سارے چلیں گے سڑکیں آج ویران ہیں آج پوری امت مسلمہ کا احتجاج حکمرانوں نے بڑا روکا ہے لیکن آج جاوا کے سہل سے لے کر ربات کے کوچا و بازار تک پوری امت تڑپ رہی ہے لبوں پہ درود و سلام کے نغمے ایک ارب چالیس کروڑ انسان سیسک رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے ان کے آنسو اور آنسو بھی اب خون بن رہے ہیں اور یہ آنسو تیل بھی بن سکتے ہیں جس سے پورے جہان کو آگ لگ سکتی ہم نے بھی اپنے آکا بولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے ہم نے حکومتوں سے بھی غرض کوئی نہیں ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں نہ ہم ان راہوں کے مسافریں نہ سیاست کا کوئی گمان ذہن کے کسی خانے میں ہے یہ تو رسول کی محبت کی تڑپ ہے اور حکمران اگر ہمارے ساتھ ہو جاتے تو یہ بہتر تھا آواز مؤثر ہو جاتی پوری مسلم امہ کٹھی ہو جاتی لیکن اب بھی حالات بدل رہے ہیں آج کے حالات کل سے مختلف ہیں آج حکومت نے بھی ہدایت کر دی ہے اپنے کچھ لوگوں کو کہ تم ریلیوں میں شامل ہو جاؤ اب کیا کرے اس طوفان کو روکا تو نہیں جا سکتا حالات بدل رہے ہیں آ ملیں گے سینا چاکانے چمن سے سینہ چاک ہاں روشنی ہوگی اجالے ہوں گے نور پھیلے گا ہاں مستفا کے نام کو کون مٹا سکتا ہے بڑا کچھ ہوا لیکن اللہ نے گوارہ کر لیا لیکن مستفا کی توہین تو گوارہ نہیں کرتا وہ ہاں ہاں اب لابے پھوٹیں گے بجلیاں نکلیں گی گلی گلی شور ہوگا روح محمد جاگ اٹھی ہے اللہ لوگوں سینے پہ ہاتھ دھر کے ایک بات سن لو تمہارا رسول اب پھر طائف کے بازاروں میں کھڑا ہے مادن الجود ول کرم والی وا صحاب وسلم میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں قبول فا اے میرے مالک مت رسول کے لیے کٹ مرنے کے جذبوں کی فراوانی دے دے ہمارے سینوں کو ایمان کی بہاریں عطا کر دے میرے مالک شاطمان رسول کا بیڑا غرق کر دے اے اللہ جن ملکوں میں حانت رسول ہوئی ہے ان کی معیشت کو اور اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دے اے میرے مالک حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کے پھرے لہرا دے اے اللہ اپنے حبیب لبیب کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے ملک پاکستان کو اور باقی اسلامی ممالک کو استحکام نصیب فرما اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اہل حکمران عطا کر دے صلی اللہ تعالی لن نبی یا کا سنتیں اور نبی رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری کی عجب وقت پڑا ہے فریاد ہے اے کشتی یہ امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اے شائ خاص رسول وقت دعا ہے بے دعا ہے بے دعا ہے خان شائف رسول وقت دعا, وقت دعا ہے وقت دعا ہے وقت دعا ہے امت پہ تیری کہ عجب وقت بڑا ہے امت پہ تیری جب وقت بڑا ہے اے فاص خاص بسل وقت دعا ہے وقت دعا ہے تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا وقت دعا ہے, وقت دعا, ہے،, وقت دعا, ہے، وقت دعا ہے وقت دعا ہے امت پہ تیری آ عجب وقت پڑا ہے پہ تیری آ عجب وقت پڑا ہے خاصائیں خاص دش بات دعا ہے دعا ہے جس سے چراغا وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراگا اب اس کی مجالس میں نا بتی ندیاں ہیں دش بت دعا ہے بد دعا ہے بات دعا, دعا ہے امت پہ تیری کے عجب وقت بڑا ہے تری کے عج وقت پڑا ہے اے خاص آسان غسل وقت دعا ہے وقت دعا ہے جس دن ویرو کے ملائے جس دین دل دلا کت ویرو کے ملا ہے کس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے خاص دش وقت دعا ہے وات دعا ہے وقت دعا, دعا ہے امت تیری آ عجب وقت پڑا ہے تیری آن کے عجب پڑا ہے خاص خی رت دعا ہے ورت دعا گ فلت کی وفلت کی دیکھے ہیں یہ دن نہیں وفلت کی بدولا سچ ہے کہ ہرے کام کا انجان برا ya rasul allah ya nabi allah pukaro oh la rasul allah ya nabi allah pukaro la rasul allah ya nabi allah چرچا اپنے دل چمتا اج ن اوچا نبی oka ra ya rasul allah ya habibullah ya habib e tikriya ahla sahlan marhaba muhammad tujh pe tamanna ahla sahlan marhaba aba sahi سر تارے ماں اہلا سمجھ بل بابا حال تو اہلا سنن بر باد سہ ل